اور بعض آدمی وہ ہیں کہ بنا کی زندگ میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنی دل کی بات پر اللہ کو گوالائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے